والسلام الحمد للہ مبن وسلاۃ سورائن عمل چل رہی ہے اور اس کی تقریباً چھیاسی آیات کی تفصیل ہو گئی تھی اس نمبر ایٹی سکس نمبر آیت آدھا اس کا حصہ ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے پہلے قیامت وغیرہ کے احوال بیان کرنے کے بعد پھر اپنے احسانات کا تذکرہ مختصر الفاظ میں بیان فرمایا لہذا اس نے عادی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ الم یرو اننا جعلنا لئی لال یس و نہارا مبصرا کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے رات کو پیدا کیا رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو بنایا دکھانے والا یعنی جب دن آتا ہے تو وہ خود روشن ہوتا ہے تو آدمی سب چیزیں دیکھ لیتا ہے تو گویا کہ دن نے ہمیں یہ توفیق دے دی اللہ کی عطا سے کہ ہم اس میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو دن کو مبضر فرمایا دکھانے والا فضا لکھیا تل قومی مینون بے شک اس میں ضرور آیات ہیں ایسی قوم کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں تو یہ آیت تو یعنی نشانی اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان صاحب ایمان قوم ہے وہ نشانی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رات کے اندھیروں میں سے دن کو نکالتا ہے اور پھر دن کے اجالے سے رات کو پیدا کر دیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آدمی کو پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر زندگی سے دوبارہ موت کے اندھیروں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے تو جس طریقے سے دن اور رات اللہ نے پیدا فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیدا فرمانا پھر ان کو مارنا اور پھر قیامت میں اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے یوم یون فقوق سور اور جس دن سور پھونکا جائے گا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاع فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں ایک سین کی طرح ہے جو پیچھے سے پتلا آگے سے اس طرح موٹا بگل جیسا ہوتا ہے اس کو گھومے لے کے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور میں اس میں پھونک ماروں تو جب اس میں وہ پھنک ماریں گے تو اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں اور ایسی اس کی, اس کی آواز ہوگی کہ لوگ سب کے سب اس کی آواز کو سن کر موت کا شکار ہو جائیں گے پھر دوبارہ بار سور پھونکیں گے تو زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ یوم کا سور اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو فویہ منف الماواتی و منف العبی تو گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں اللہ من شاہ اللہ مگر جسے اللہ تبارک و چاہے تو ہر ایک گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ اس سے مرادبو لوگ ہیں کہ جو کفار وغیرہ ہیں منافقین ہیں وہ یا گنہ گار بدکار گھبرائیں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو قلبی اطمینان حاصل ہوگا جیسے عملیہ علیہ السلام صحابہ اکرام اولی عظام، علماء فقہ مشائق نظام بعمل جو ہیں اور اس کے علاوہ عوام میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے نیکامال کیے تو ان کو یہ گھبراہٹ ان محسوس نہیں ہوگی وہ کل اطو اور یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں عارضی کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے عارضی کرتے ہوئے مراد کہ اس وقت کسی کے دل میں اب کوئی تکبر کوئی بڑا پن نہیں ہوگا ہر ایک اپنے آپ کو حقیر کمتر ضلیل تصبر سب کر رہا ہوگا لیکن یہ وہی بات ہے کہ امبی علیہ السلام صاحب کرام اولیاء کرام سے قطع نظر میں باتر کر رہا ہوں کہ جو عام کفار وغیرہ ہوں گے منافقین ہوں گے یا کوئی بہت ہی بدکار گناہ گاہ جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا تو وہ وہاں پہ ایسے نہیں کیا کر کے چل رہا ہوں گے سب کے درمیان اور جیسے ہمارے یہاں بازاروں میں چلتے ہیں ایسا نہیں بلکہ ہر ایک کو اب خوف ہوگا کہ آج اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اللہ کی طرف سے غریب ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دے گا اس کے وعدے یاد آ رہے ہوں گے تو اس وقت ہر ایک کے دل سے تکبر دور ہو جائے گا بالکل یہ سمجھ لیجیے جسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی آفت آ جائے سیلاب آ رہا ہو قحط سالی ہو جائے تو یہ کوئی بھی سے اکڑ کے نہیں چلتا بلکہ ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات مل جائے اگر یہ بتا دے گورنمنٹ کے زلزلہ آنے والا ہے تو زلزلے کی دہشت کی وجہ سے لوگ اسی کون تکبر کرے گا کون بڑا پن دکھائے گا بلکہ ہر ایک جو ہے گڑ کے اللہ کی بارگاہ میں التجائے کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پہ سب کے سب عظیم کی ساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ طرح اللہ نے شاہ کرمایا کہ تو پہاڑوں کو دیکھے گا تحصب ہے یہ تو پہاڑوں کو دیکھے گا اور گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں جامد ہیں وہی تمر و مرہ حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یعنی بظاہر ایک پہاڑ جس سے سامنے بڑا سا پہاڑ ایسا آئے گا جس سے یہ جمع ہوا ہے لیکن وہ ایسا تیر رہا ہوگا فضا کے اندر کہ جیسے بادل چلتے ہیں کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی سورخوں کا جائے گا تو سب تباہ ہو جائے گا بڑے بڑے پہاڑ ایسے اتنا بڑا پہاڑ بس اندر چار چار میل پانچ پانچ میل کے ایریا تک ٹھیلا ہوا ہے جب وہ نگاہوں کے سامنے سے گزرے تو ایسا لگے گا جس بہت بڑا پہاڑ ہے اور ٹہرا ہوا ہے سب چل رہا ہوگا بادل کی طرف جا کے ٹکرائیں گے اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے سُن سن الزی اصناک الشعن یہ کام ہے اس اللہ کا جس نے حکمت سے ہر چیز کو پیدا فرمایا بنایا ان نو خبیر فالون بے شک اسے تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے تو یہ کام جو ہوگا جو آخرت کے آخر معاملے میں ہوگا یعنی برود قیامت ہوگا کہ آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو یہ سائنس سائنسد اس بات کو مان رہی ہے کہ کائنات میں زمین سے کئی گنا بڑے سیارے ایک مخصوص فیلڈ میں گردش کر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے اس لیے کہ ان کے درمیان جیسے ایک میگنیٹ دو میگنیٹ آپ لے لیں مقناطیس لے لیں ان کے ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے ایک نگیٹو ہوتی ہے اگر آپ دو مقناطیس کے پازیٹیو پازیٹیو کو ملانا چاہیں تو دوسرے کو دھکا دیں گے نیگیٹو نیگیٹو کو ملانا چاہیں تب بھی دھکا دیں گے ہاں اس کا پوزیٹو ہو اس کا نیگیٹو ہو اس کو آپ ملائیں ایک دم تیزی سے چپکے گا جتنا زیادہ پاور فل ہوگا جتنا بڑا مقناطیس ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے لہذا یہ جتنی بھی کائنات میں آ, چیزیں گردش کر رہی ہیں زمین اور دیگر جتنے سیارے ہیں یہ گویا کہ ایک مقناطیس کی طرح ہے ان سب میں کشش ہے کھینچتے ہیں دوسرے کو لیکن ان کے جو اطراف ہیں دونوں جانب وہ ایسی ہیں اللہ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ مثلا جیسے اس کا پازیٹیو اس کا پازیٹیو تو یہ دھکا دے رہے ہیں اور ایسا دھکا دے کے ایک مخصوص گردش میں چل رہے ہیں بروز قیامت ان کے رخ بدلیں گے گردش ایسی ہو جائے گی کہ رخ بدلیں گے لہٰذا ایک کا پازیٹو ایک کا نگیٹو ہو جائے گا تو بالکل جیسے برے مقدس تیزی کے ساتھ آپس میں چپکتے ہیں ایسے یہ انتہائی کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گی کشش کی وجہ سے اور لازم بات ہے جب یہ قریب آ کے گے تو کیا تباہی پھیلے گی وہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں تو مختصر میں نے آپ کو ارض کیا کہ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہوگا فساد پیدا ہوگا اور یہ سیارے آپس میں ہزارہ میل گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرا جائیں گے اور سب تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہوگا اللہ کی طرف سے لیکن اسباب و ذرائع ہمارے بھی ہو جائیں جیسے آج کل مطلب خلا میں بھی ہمارے پہنچنے کی جد و ہے اور وہاں پہ باقاعدہ آبادی قائم کرنے کا منصوبے بنائے جا رہے ہیں یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف منصوبہ ہے ابھی تھیوری ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو پریکٹیکل ہو جائے ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آنے والے شاید یہ دیکھیں گے کہ باقاعدہ یہاں سے سواریاں جا رہی ہیں یہ جی مریخ پر جا رہی ہیں مشترکہ جا رہے ہیں پر نیپچون پلوٹوں پر وہاں پہ جا کے رہائش رکھ لی باقاعدہ قائم ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اسپیس وار شروع ہو جائے اور پھر اس کی وجہ سے یہ ایک دم کائنات میں توازن بگڑ جائے اور یہ سیارے ہزار حامل فی گھنٹے کے رفتار سے آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام بڑی حکمت کے ساتھ ہے تو واقعی ابھی جو یہ سیارے گردش کر رہے ہیں پوری کائنات میں اور زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے بغیر کسی ستون کے کائنات میں موجود ہیں نیچے نہیں گرتے ہیں ٹکراتے نہیں ہیں تو یہ اللہ کی حکمت ہی ہے اور آخرت میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ایک دوسرے طرح سے ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ٹکرانے کی توفیق ٹکرنے کی توفیق دے دے گا سب ختم ہو جائے گا ان نہ ہو خبیر بے شک اسے تمہارے کاموں کی خبر ہے تو جو اللہ تبارک و تعالی ان تمام پوری کائنات کے نظام کو ملاظہ فرما اس نے اس کو بنایا تو ہمارے افعال و امال کیسے اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہیں وہ ہمارے افعال و امال پر بھی مطلع ہے آگے شاہ فرمایا کہ من جا بلحسن عطیف الحیر منہ تو جو نیکی لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا کہ ہم تو ایک نیک عمل لے کر آئیں گے جس میں اخلاق کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو بدلاتا فرمائے گا تو وہ ثواب کی شکل میں ہوگا جنت کی شکل میں ہوگا تو یقیناً ہمارا عمل اور اس کے مقابلے میں ثواب و جنت یہ اس سے بڑھ کر ہے تو بہتر بدلاتا کیا جائے گا وہ مین فض یوم عامنون اور ان لوگوں کو اس دن کی گھبراہٹ سے امن ہوگی یعنی وہ امن میں ہوں گے اس دن کی گھبراہٹ سے امن والے ہوں گے انہیں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی اس سے وہی جیسے میں نے ارض کیا کہ امب علیہ السلام صحابہ کرام اولیاء اکرام مومنین مومنات جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ واضح ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ مراد ہیں کہ یہ وہاں کی جزا سزا گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے یا ہمارے واضح بھائی آخرت سے ڈرانے کے لیے وہ کیفیات جو کفار پر وارد ہوں گی وہ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ تم لوگ ساتھ ایسا ہوگا گناہ مت کرو تمہیں منہ کے بل گھجیر کے لایا جائے گا تمہیں منہ کے بل گھجیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ تو کفار کے بارے میں بیان ہوئی ہیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں مومنین اور مومنات تو وہاں پر امن میں ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وہ امن جا اور جو برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہ نار تو ان کے منہ الٹے کر دیے جائیں گے آگ میں اس سے برائی سے مراد یہاں کفر و شرک کی برائی ہے نفاق منافقت کی برائی ہے نہ کہ مومن مسلمان جو ہے جو گناہ گار ہے وہ والی برائی مراد ہے یہاں پہ خاص کفروشیت مراد ہے اس لیے کہ اونڈے منہ ڈالے جانا یہ کفار کی ہی صفت ہوگی کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ذلیل کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مسلم کی روایت ہے حدیث ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس نے سخاو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا لوگوں کی تعریف کے لیے علم سکھایا ہوگا لوگوں کی تعریف سننے کے لیے اس نے اپنے آپ کو شہید ظاہر کیا ہوگا لڑکے مر گیا ہوگا تو ان کو بھی منہ کے بول کے جھانا میں پھینکا جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان ہی ضائع ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص افراد ہوں ورنہ ہر مومن کے ساتھ کے ایسا معاملہ نہیں ہوگا یہ کفار کے ساتھ ہوگا لہذا یہاں کفر مراد ہے ہر تجنا اللہ ماحکم تمتا کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا اللہ معم تم تاملون مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے پھر جو تم سابق و ماضی میں کام کرتے تھے ایمان لائے نیک عمل کیے اسی کا بدلہ دیا جائے گا اگر تم بے ایمان رہے کفر و شرک و نفاق میں مبتلا رہے اور ایمان لانے کی سادت حاصل نہیں کی اور برے اعمال کیے تو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ انسان جسے عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پوری زندگی نیکمل کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کو جہنم میں داخل کر دے ایسا نہیں ہمارے اعمال اس کا سبب بنے گے ہاں یہ الگ بات ہوگا کہ مرضی اللہ کی ہی ہے ہم یہی کہتے ہیں وہ جس کو چاہے جنت دے جس کو چاہے جہنمتا فرمائے ہم کیسے اس کو ہم اس کا کوئی حکم نہیں لگا سکتے لیکن اس کا ہر فیصلہ بالکل عدل انصاف کے ساتھ ہوگا اور فضل کے انبا ان رب هذه ہاد ہل بلزی و امیر تو ان اکنس اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ نے یہاں پہ نقل فرمایا اس کی حکایت فرمائی کہ نبی کریم نے گویا کہ بیان فرمایا اللہ کے حکم سے کہ محض امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان ابودا کہ میں عبادت کروں رب هذه ہل اس شہر کے رب کی اس شہر سے مراد مکت المکرمہ تھا خاص طور پر اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت ہے یہیں پر وحی کے نزول کے ابتدا ہوئی اور بہت ہی بابرکت اور مبارک شہر ہے لہذ فرمایا کہ محاذ حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی النبی ہر رماحا وہ رب کے جس نے اس شہر کو محترم بنایا بلا ہوں کلو اور سب اسی کا ہے اسی ذات کا سب کچھ وہ سب اسی کا کی ملک میں ہے وہ تمام چیزوں کا مالک ہے وہ امیر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے انعقن مد المسلمین کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں یہ نہیں کہ ماد اللہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں کہ یہ تصور پیدا ہو کے پہلے کیا کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں بلکہ مراد کیا ہے فرما برداروں میں قائم رہوں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو یہ نبی کری نے دو چیزوں کا اشارہ فرمایا ایک یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں یہاں عقیدے کا بیان ہو گیا اور دوسرا یہ کہ میں فرما برداری کروں یہاں پر اعمال کا بیان ہو گیا گویا کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رکھنا یہ لازم ہے اور آخر سال فرمایا کہ قرآن نبی کریم کو یہ قول حکایت یہاں کیا گیا اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی یعنی ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر ان کو سناؤ ہدایت کی غرض سے تاکہ اس کو سنیں اور ان کے دل ہدایت پذیر ہو جائیں فما نی تو جس نے راہ پائی ہدایت حاصل کی ف ان نما یہ نفسی ہی تو محض وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے ومم بلّہ اور جو گمراہ ہوا فقل تو آپ فرما دیجئے ان ناما انا من المنظرین کہ محض میں تو میں تو فقط صرف ڈر سنانے والا ہوں اس سے زیادہ اللہ نے مجھے مکلف نہیں بنایا میرا کام ہے تمہیں ڈر سنانا مانتے ہو ٹھیک نہیں مانتے تو پھر بروز قیامت تمہیں خود اس انجام کا سامنا, کر اس کے بر انجام کا سامنا کرنا پڑے گا وقول الحمد لِلَّهِ اور آ فرما دیجیے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک کا مطالعہ کے لیے سیوری آیَاتِهِ آیا ہی عنقریب و تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا فتح تو تم انہیں پہچان گے۔ اس سے تو قرب قیامت کی علامات ہیں یا قیامت کے احوال ہیں یا پھر قیامت اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع کر کے جب سب معاملات سامنے پیش فرمائے گا تو کافر ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں یہ باتیں تو سب نبیوں نے بیان فرمائیں اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے لیکن اس وقت کی معرفت یہ ان کے لیے ناصر نہیں ہوگی روما ابو کا بھی غوف اور اے حبیب ترین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان, لو, ان لوگوں کے جو کچھ تم کر رہے ہو برے اعمال کر رہے ہو یا اچھے اعمال کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال پر مبتل ہے وہ جو کہا جاتا ہے جی کہ رامن کاتیبین بیٹھے ہیں وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اچھے عمل بھی لکھتے ہیں برے عمل بھی لکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی لکھوانے کا محتاج نہیں ہے وہ تمام ہمارے اعمال جانتا ہے اور برود قیامت وہ تمام کو بیان بھی فرما سکتا ہے لیکن یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ ہمارے نام اعمال باقاعدہ لکھا جائے گا اور برود قیامت ایک کتابی شکل میں ہاتھ میں لیا جائے گا کہ پڑھ کر سناؤ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ فرمائے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب اپنے فقط اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے حسابی نہ ہو کتاب ہی نہ ہو وہاں نام امال کھول ہی نہ جائے اگر کھل گیا تو پھر کام بہت خراب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے تو یہاں تک سورہ نمل کا اختتاب ہوا اس کی تقریباً ترانوے آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری صورت شروع ہوگی سورت القف ہے جو اگلے پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے وہ دعوانا ان داوانہ الحمد للہ رب العالم